تو وہ تو ہمارے لیے دلیل نہیں ہے وہ ہمیں سمجھاتے ہیں عقل کی نافس ہمارے درائل سے اور آخر میں ثابت یہ کرتے ہیں کہ عقل کے دلائل اس قابل نہیں ہے کہ مانے جائے تو یہ تو تر منے جان سے آہ. یعنی یہ جو چیز ہے ابن عربی نے جو یہ چیز اپنے ہاں کی ثابت کی ہے عقلی دلائل دیے ہیں وحدت وجود کو ٹھیک ہے وہاں تک تو فلسدہ ہے اور اس کے بعد اصلی دلائل دیے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کی اصل سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو سند مانا جائے مولانا روم نے اپنی ساری مصنی جو ہے اسی کے اوپر رکھی پہلا شیر اس نے یہ کہا کہ بشنو از نید کیوں حقائق نی کند از جدائی ہاں شکایت نی کند اقبال اپنے ہاں اس مناجات کو شروع کرتا ہے اسی طرح سے کہ آدمی اندر جہان ہفت رنگ ہر جمع گرم فام ماں جے چند اس نے نئے کہا ہے اس نے چنگ کہا ہے بات وہی وہ ہے یہ جہان ہفت رنگ ہے بڑی بڑی جازبیتیں اس کے اندر بڑا تنوع ہے اس کے اندر لیکن انسان اس کے اندر کی طرح قطار کے ساز کی طرح نئے کی طرح ہر وقت گھر میں ہے کیوں گھر میں ہے آرزوے ہم نفس می سوزدش ایک ہم نفس کی آرزو بس یہ اس کو جلاتی رہتی ہے نالہ آئے دل نواز آموز دش یہ اس کو آرزو ہم نفس کی آرزو یہی وہ شے ہے کہ جو اس کو ہر وقت نالا ہائے دل نواز سکھاتی رہتی ہے اسی سے یہ آرزویں پیدا ہوتی ہیں اسی سے صرف رات میں یہ سڑکتا ہے ہر وقت اس کی یہ کہتی ہے لیکن ای عالم کے از آب و گلک کہاں گفتگ کے دار آئے وہ بہانے ہفتہ رنگ کے اندر تو موجود ہے لیکن یہ جہانے آفرنگ جو ہے <coughs> یہ تو میٹیریل ورلڈ ہے یہ تو جہانے آب و گل ہے کچھ پانی کا جہاں ہے اور دل جو ہے وہ تو اس فزیکل کنامنا کا پیدا کردہ نہیں ہے انسان کی ذات جو ہے وہ تو اس کی نہیں ہے اس کی اوریجن تو کہیں اور ہے لہذا وہ کہتا ہے کہ یہ جہان ہفت رنگ یا دنیائے آب و دل جو ہے یہ کس طرح سے دل کا محبوب ہو سکتی ہے دل کی ہم نفس میں ہو نہیں سکتی اس لیے کہ اس کی دنیا اور یہ دنیا اور اس کی اوریجن اور اس کی اوریجن اور اس لیے انسان اگر یہ چاہے کہ اس دنیا ہفت رنگ میں اپنا ہم نفس اس کو مل جائے یہ خیال خام ہے یہاں سے نہیں ملتا جی ہم دوست یار دل محبوب، دارا دل محبوب دارائے بہبود سائلنس کمپلیٹ سائلنس بہرو دستوں کو کا خاموش ہو کر پہاڑ سمندر دریا آسمان زمین سارے گروے بہرے آسمان و مہرو ماں خاموش و کن گر کے برگر دوں ہجومے اخترس ہر جت از جیگرے تنہا ترس آسمان کے جو تو قریب قریب نظر آتے ہیں یہ ستارے لیکن سب ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ تنہا ہے اب تنہائی اور خاموشی کو بیان کرتا ہے نا چہانے ترنگ میں ہر جت مانندے ماؤ بے چارا در صدائے میر گون آوارہ ایک ہم نفر کی تلاش میں ان میں سے ہر ایک مارا مارا بھچارا چل رہا ہے <تصفح> سفر نہ کردہ ساز وہ کہتا ہے ذرا دیکھیے تنہائی بھی کی کیفیت قاصلے کی یہ کیفیت کی اس نے سفر کا سامان بھی تیار نہیں کیا سامان سفر ساز کردن جو ہے فارسی میں کہتے ہیں سامان سفر تیار کردہ وہ جو وہ کہتا ہے آ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں وہ جو تازہ گردن ہے نا وہ ساز کردن ہے فارسی میں کارو اس نے ابھی سامان سفر ہی اپنا تیار نہیں کیا بے کرا افلاق اور جس جس دیابان میں سفر کرنا ہے وہ بے کرا ہے جس کا ان کوئی نہیں ہے ان فائنا بے کرم افلا کو شب ہاتھ دیر یاز یہ بعض میں یاز ہے نفر بہت سستی سے حرکت کرنے والی یاز کے معنی ہوتا ہے حرکت کرنا یعنی سہرہ جس میں جانا ہے یا گشت جس کو طے کرنا ہے بے کرا رات میں, رات میں سفر کرتے تھے نا یہ رات میں حرکت کے اعتبار سے بڑی سست کارواں نے ابھی سامان سفر بھی تیار نہیں کیا اس کے بعد این جہاں جہان سید ماں اب کوشچن کرتا ہے کہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر کیا کیفیت یہ ہے کہ ہم شکار ہیں اور یہ دنیا شکاری ہے ہماری ہم اس کے اندر گرفتار ہیں یا اسیر رفتہ از یادین ماں یا ہماری کیفیت نہیں ہے کہ کسی نے ہم کو قید کیا اور قید کرنے کے بعد بھول گیا اس دنیا کے کی اندر کیفیت ہماری یہ ہے یعنی وہ جو چلا آتا تھا نا تو سب کہ انسان کو دنیا کے اندر بھیج دیا ایک جیل خانہ ہے جیل خانے کے اندر یہ دن کاٹ رہا ہے کہ نہیں کہفیت تو کچھ ایسی نظر آتی ہے کہ یہاں بھیج دیا اور اصلہ یاد رفتہ بھیجنے کے بعد بھول گیا بالکل ریاست کہتی جس را دیا وہ کہتی یہ تھا کیا کہتا ہے کہ میں نے زارنا لی دم سدائے برن خاص اس رسط کا ناچنا پلاس کے نیچے اس بے قرآن دست میں جہاں کوئی کادائے برمفات کسی نے ہنگارا ہی نہ پڑے میری ایک جگہ پنجابی یہ بات کیا کرتی خدائے بر کے من ہم نفس ہر زندے آدم راہ پار آدم کے بیٹے کا یہاں ہم نفس کہاں سے دارے. یہ تو ساری دنیا مٹیریل جتنی ہے ہم یہ ہماری ہم نفس ہم دم دوست یار ہر زندے آدم کا ہم نفس اس مٹیریل ورلڈ سے تو کہیں سے مل نہیں سکتا اس سے کہیں اونچا جانا چاہیے تو وہاں سے یہ چیز ملے نہیں پڑتا اور اس کے بعد آگے وہ اونچا جاتا ہے پھر ٹائم اینڈ اسپیس کی دونوں چیزیں آگے آ جاتی وقت ہے آپ کے پاس یہ گھڑی آپ کی پہلی ہے ابھی اب اونچا جاتا ہے جی اب وہ جو میں نے تمہید آپ سے عرض کی تھی ٹائم اینڈ اسپیس کی وہ کہتا ہے اس جہان کے اندر تو نہیں مل سکتا ڈیڈا ام روز جہانے چار کی یہ ولڈ آف کنکریٹ جو لمٹڈ بائی دس اسپیس باؤنڈری ہے اس کو تو میں نے دیکھ لیا جہانے چار سو ہو گئے یہ لمٹ اسپیس کے اندر لمٹ کیا ہوا آنکھ کے وہ روز یعنی وہ روز کے معنی دور ایج پیریڈ یہ تو میں نے دیکھا ہے آ کے نورش برف روزد کا فکو کہ جس کے نور سے یعنی یہ سورج کی دنیا کہ جس کے نور سے یہ محلات اور کوچے روشن ہو جاتے ہیں یہ میں نے دیکھا ہے یہ کیا ہے اب رمے سیارہ اے پورا وجود اس کا وجود سوائے اس کے کوئی ایک پلانٹ جو ہے وہ گردش کر رہا ہے یہ اس کا وجود ہے اگر یہ گردش کرنا چھوڑ دے تو یہ اختلاف لہل و نہار ختم ہو جائے یہ جہان چار سوبا پی نہیں رہ سکتا اس کا وجود تو ایک سیارے کی گردش سے ہے نیس اللہ ای کے یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے بڑا خوبصورت دو لفظ ہیں پی کے اس کے سوا گوئی رف تو گوڈ یہ تھا چلا گیا یہ جو سیریل ٹائم ہے یہ تو ہے ہی ہے صبح جو ہمارے ہاں دس بجے تھے گود بٹ رفت اور اس کے بعد نہیں آئے گا کہتا یہ دنیا جس کے اندر میں یہ تلاش کر رہا ہوں ہم نفت اس کی تو کیفیت یہ ہے کہ وہ تھا اب نہیں ہے آئندہ پھر وہ نہیں ہوگا اس کی تو کیفیت یہ ہے اے خوشاں روزے کے آز ایام میں میں تو اس دن کی تلاش میں ہوں کہ جو اس طرح سے سیریل ٹائم کے اندر نہ آئے دنوں میں نہ اس کو گنا جائے آج ایام نے صبح او را شام میں کہ جب وہ اس کی صبح ہو تو پھر اس کے لیے نہ دوپہر ہو نہ شام اب آپ نے سمجھ لیا وہی جو چیز میں نے پہلے کہی اب اگر وہ نہ سامنے ہو ہمارے وہ پنکھا <coughs> یہ جو کچھ ان شعروں میں کہہ رہا ہے یہ سمجھ میں کیا آئے گا سر کہہ کیا رہا ہے یہ وہ وہ جہان چاہتا ہے جو چار سو میں گرا ہوا نہ ہو وہ ٹائم چاہتا ہے کہ جس شروع کے لیے نہ دوپہر ہو نہ شام ہو روشن از نورش اگر گردد رواں یہ جو ڈیوریشن لیس اینڈ ٹائم لیس ہے ڈے اگر اس کے نور سے انسان کی روح جو ہے روشن ہو جائے رواں کے معنی روح یا جان اگر روشن ہو جائے تو پھر کیا ہو بڑی عجیب تھی اے شعور کے اندر تبدیلی سے وہ کہتا ہے یہ جو سینس ہماری ہیں ان کے اندر کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے سو طرح رنگ دیدن پھر دیتی یہ ہوگی کہ آواز جو ہے میوزک کی اس کو رنگ کی طرح ہم دیکھ لیں گے پھر رنگ کو آواز کی طرح سن سکیں گے آنکھ کا فنکشن بدل جائے گا کان کا فنکشن بدل جائے گا وہ وہ غالب نے اپنے ہاں جو کیفیت بیان کی ہے نا ایک مافل کی اس میں بھی وہ یہ کہتا ہے نشہ ہا شاد رنگو خاگ مست ترب اور شیشائی نئے سروے سبز جئے باڑے نغمہ ہے اس کا انداز ہوتا ہے غزل کا انداز ہوتا بعد یہ یہی کہتا ہے شیشا نئے سروے سبزے جوئے بارے نغمہ کہتا ہے کہ یہ کیفیت جو ہے نشہ ہا شادے رانی کے شاداب رنگ میں آپ دیکھتے ہیں کیفیت کیا بیان کر جاتا ہے کہتا ہے یہ مستیاں جب آ جائیں تو رنگینیوں کی شادابی کا کیا کہنا ہے سال ہا مست کرفیت یہ ہوتی ہے کہ شیشا نئے تروے سبزے جوئے بارے نظمہ ہو جاتا ہے صرف تو, تو, تو, تو, تو یہ کہتا ہے کہ روشن اد نور اگر گرد درواں سوت را چ رنگ دی دن نی تواں اور غیر بھا ازتاد گردو فیچر جو ہے آنے والا مستقبل جو غیر کی چیزیں ہیں وہ اس کے نور سے فال بن جاتا ہے پرزینٹ بن लगता ہے سامنے آ جاتا ہے نوتے او لاجالو بے مرور وہ انٹرنل نو ہو جاتا ہے وہ ٹائم جو اس کا ہوتا ہے وہ لاجزال میں زوال نہیں آتا بے مرور آگے نیچن ہے پاس نہیں ہوتا مرور کے معنی پاس ہو جانا گزر جانا گزر جانا ٹائم اٹرنل ناؤ اے خدا مناجات یہ ہے اے خدا روزی کن آن روزے مرا وہ دن میرے نصیب کر روزی کن کے مانے میرے نصیب کا وہ دن میرے نصیب کر کہ جس میں سیریل ٹائم نہ ہو بیوریشن لیس ٹائم ہو پینسل کی کیفیت یہ ہو کہ آنکھیں کی کو سنیں کان رنگوں کو دیکھیں مرور اس میں نہ ہو صبح و شام اس میں نہ ہو جہان چار سو نہ ہو یہ انقلاب اندر شور ہو اے خدا روزی کونا روزے مرا وار ہان وی روزے بے سوزے مرا اب وہ آیا سوچ دہ میں نے جب کہا یہ جو روز بے سوز ہے یہ جو میٹیریل ورلڈ کے اندر گھرا ہوا جو ہے روز یہ ایام یہ زندگی یہ بے سوز ہے وہ جب آ جائے گی تو وہ وہ زندگی جو ہوگی وہ باسوز زندگی ہوگی اب آزاد کر مجھے رہا کر دے آزاد کر دیں اب اس کے بعد یہ چیز بتاتا ہے کہ کیا یہ ممکن بھی ہے کہ ایسا ہو جائے اب یہاں آیا ہے ایک بار وہی جو ان کے آنکھوں کی خصوصیت ہے کہ قرآن کی چیز لی اور اس پہ یہ منتخب کی انہوں نے کیا کہا کہ ممکن کیوں نہیں ہے یہی ہے آپ کی کہتا یہی چیز ہے نا کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس سے اونچا ہو جائے ممکن کیوں نہیں ہے آیا یہ تصویر اندر شانے کی مسخر لیکن معافی سما بات میں معافی لڑتے تو نہیں ہے بتا دو کہ ہاتھ میں یہ آئی نہیں ہے یہ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> اب یہ ساری سائنٹفک ولڈ آپ کی جو ہے وہ سب <laughs> ہوئی اور یہ اپنے کمرے کے اندر چارپائی کو بیٹھے ہو کبھی ہوئے اور یہ سب تصویر فطرت ہو گئے واردات سے جب واردات کے اندر سے یہ نہ قائم رہا نہ یہ اسپیس رہی تو اس سے تو اونچے لے جائیں نا تو یہ جو تصویر فطرت ہے یہ تو چھوڑ دو مغرب کے سائنٹسٹ کے لیے اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ان سے اونچا ہوگئے شعور کے اندر ایک انقلاب لے آئیے اور کہ یہ کہ کائنات متاثر آپ دیکھا ہے دلیل کیا ہے آئے تصیر اندر شان کی نیل گون حیران کی کس کو یہ حیرت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے یہ آسمان کسی آدم کو یہی یہ تو ہے اور ہے تو جس کے لیے یہ سب کچھ آیا تھا رازدان المل اسما پہ دودھ وہ کون تھا جس کے لیے اس نے کہا تھا وہ علامہ آدم السما کولّہ یہ تمام اشیائے فطرت کا جو علم تھا اسما کا علم اس کو دے دیا اب یہ تو اسما کے علم کے معنی دیتے ہیں نا وہی لاہوتی علم جو ہوتا ہے جس سے یہ سارے واردات جو ہیں طے ہو جاتے ہیں بادل کے وہ کہتا ہے یہ کہ کس کو یہ سکھایا تھا مست مس آفی او آبا اب شاعری آ گئی تھی وہ ساتھی اور وہ صحب تھی اس کا نقشہ کس کو آیا ہوا ہے برگزی از ہما عالم کرا کون ہے وہ جس کو تم نے یہ کہا ہے کہ پوری اس کائنات کے اوپر افضل ہے جس کو ہم نے پیدا کیا کر از راز درو محرم کرا جس کو یہ اپنے راز درو جو ہیں وہ تم نے سکھائے تھے تکھا. یہ ہے نا راز درو ان سے اونچا ہو جانے تھا اے تورا تیرے کے مارو سینہ سف اب یہ لائے گی دلیل جو ان کی آسوں کی اے وہ کہ تیرے تیر نے ہمارے سینے کو چھید دیا ہم پوچھتے یہ ہیں حرف سے ادونی تو گفت و باغ کے گفت یہ جو قرآن میں ہے نا ادونی یا تجنت تم مجھے بلاؤ میں جواب دوں گا یہ کہتا ہے کہ یہ جو انسان کا بلانا ہے تو یہ تو اسی صورت میں بلا سکتا ہے نا کہ جو اس کے برابر کا ہو میٹیریل ورلڈ میں کسی کو کیا یہ قوت ہی نہیں ہے کہ بلا سکے بلانے کی قوت اس کو تو نے دی ہے اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ میں اس کا جواب دوں گا تو یہ جو چیز ہے جی ان کے ہاں فلسفے میں یہ کہتے تو یہ ہیں ون ہنوٹ سی آئی کینوٹ से ڈ ہے نا یہ اد یا تجیب لفم تو یہ ایک ان میں سے ایک طرف پرسنالٹی ہوئی دوسری طرف دوسری پرسنالٹی ہوئی تو وہ کہتا ہے یہ جو چیزیں ہے یہ تو کوئی برابر کا ہی ہوتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے نا وہ بلائے تو اس کو جواب دے وہ کہتا ہے کہ है سے بھی بلانی ٹائم سے بھی اونچی اب یہ جو تجھے بلائے گا اگر یہ اس کنکریٹ ولڈ کے اندر رہتا ہوا بلاتا ہے تو تج تک پہنچ کی دے سکتی ہے بات اور وہاں سے تو جواب دیتا ہے اگر یہ گرا ہوا ہے اسی چار دیواری کے اندر تو کسی سینس سے اس میں سننا ہے انہیں آنکھوں سے اس میں دیکھنا ہے تو وہ تیرا جواب سن کیا دے سکتا ہے یہ اسی سورت میں ممکن ہے کہ وہ یہ جو کرسپشن کی دنیا ہے اس سے اونچا ہو جائے جہاں اس کی को کو دیکھیں جہاں اس کے کان میوزک کو سنیں یہ وہ دنیا ہو جائے گی تو کہتا ہے اس لیے جب تو نے خود یہ کہا ہے کہ مجھے بلاؤ میں جواب دوں گا تو تیرا جواب سننے کے لیے یہ سیلف پرسپشن تو کافی نہیں ہو سکتے. اس سے اونچا جانا ہوگا اس سے ثابت ہوا کہ میں جو کہتا ہوں کہ ڈیوریشن لیس ٹائم اینڈ سپیس لیس یہ جہان جو ہے وہاں میں آنا چاہتا ہوں میں نے ثابت کر دیا اللہ میاں سے کہتا ہے کہ تیرے ہی اقوال سے میں نے ثابت کر دیا کہ یہ ممکن ہے اس لیے یہ کیا کہ مجھے ٹالنا دے کہ نہیں یہ ناممکن ہے تو وہاں نہیں پہنچ سکتا روح تو ایمان من قرآن من تیرا دیکھ لینا اب یہ مشاہدہ کرنا چاہتا ہے خدا کا اپنے نے سامنے حالانکہ قرآن میں وہ کہتا ہے کہ لات درخل ابسار کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی لیکن یہ کہتی ہے کہ یہ ابسار تو یہ سینس پرسپشن کی ابسار ہم تو یہ کہتے ہیں الفسار کے معنی یہ ہیں انسانوں کی یہ آنکھ الفلام اس کے لیے ہے, ہے کے لیے عرف کے پہچانی ہوئی آنکھیں لیکن وہ جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ تو اس میں آتی نہیں اس لیے ہم تو آنکھیں دوسری لے لیتے ہیں اس لیے قرآن کا یہ جو ناممکن ہے کہ تم ادراک نہیں کر سکتے ابسار سے ان کے اوپر اپلائی نہیں کرتا آنکھ ہی اور ہو جاتی ہے اس لیے اسی لیے روئے تو ایمان من قرآن من روئے تو یہ یہ رہی یہ اس طرح سے الفاظ قرآن کے اور یہ اس طرح سے کی یہ نہیں ہے روئے تو سامنے دیکھنا چاہتا ہوں جلوائے داری درے گا جانے من اچھا نٹا کتنے جانا ہے یہ کیا بات ہوئی تھی یہ ساری ممکنات کی میں ہمارے اندر تم نے دے دی کہ ایسا ہو سکتا ہے اور جب یہ ہو سکتا ہے تو پھر بھاگ کہہ رہے ہیں آپ یہ کیوں نہیں یہ کچھ ہو جاتا تھا دریک دریک رکھنا کسی سے چھپا رکھنا نہ کر دینا نہ دینا ازان سب یہ کم نمی در मताए متا ای آفتاب कि ہے کہ آفتاب کی آئیں اگر شوچ میں آئیں کسی کے اندر جگ ہو جائیں تو آفتاب کی متا سے اس سے کمی نہیں واقعہ ہو جاتی بڑا غلط لاجک ہے جو یہاں دے دیا آفتاب کی متا میں کمی ہوتی ہے ہر کرن جو وہاں سے نکلے گی یعنی یہ الگ بات ہے کہ اس کے متا اتنی زیادہ ہے کہ وہ کروڑوں سال لگ جائیں گے لیکن یہ لاجک غلط ہے کہ ایک کرن اگر اس میں سے نکلے گی تو اس میں متا میں کمی نہیں ہوگی یہاں ہاں ہاں دے دیں گا کہ تیرا کہہ کاٹا پی چلے گا تو لکھا روز خرچ کر دینا ہے چار پیسے دینا تھی کاٹا پیس چلے غلط ہے لاجک غلط ہے یہ کم نہیں کردن متائے آفتاب غلط ہے اگر تعلق ہے خدا کا اور انسان کا آفتاب کا اور یہاں کی چیز کا جو حرارت کو جذب کرتی ہے تو ہر کرن جو خدا کے سرچشمی سے نکلے گی انسان اگر اس کو جذب کر لے گا تو وہاں اس کی کمی آ جائے گی اور یہی دلیل ہے وادت وجید کے خلاف اگر وہ خدا کی ذات کا کوئی حصہ ہے جو یہاں آتا ہے تو حصہ وہاں سے الگ آ جانے کے بعد اس میں نخ پیدا ہو جاتا ہے ایسا. وہ کل کل نہیں رہ سکتا ہاں وہ ایک کن آفتاب کی کیوں نہ ہو دلیل اتنے مثال یہ تو تصور سارا جتنا تصویر ہاتھ پہ چلتا ہے جی. دلیل پہ نہیں چلتا تشبیہ ہاتھ پہ تصویر جتنی مردست ہو جائے گی اتنی ہی وہ کھک جائے گی میں آپ کو تشریح کی بات بتاتا ہوں اور شاعری کے اندر یہ پرفیکشن پہ پر پہنچی ساری ہے ہی تشویش کی ساری باتیں وادت وجود یہ ہے کہ خدا سے انسان الگ ہوا ہوا ہے اس کے درمیان ایک ہجاب آ گیا ہوا ہے یہ اگر اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ اپنے اندر ذرا دیکھ لے تو پھر یہ وہی وہ ہوتا ہے دو دن ہمارے یہاں تصوف میں تشریحات کا بادشاہ بہت مشکل بات کہتا ہے لیکن آپ دیکھیے چپک کیسے جاتی ہے وہ کہتا یہ ہے زمانے کا لکھا ہوا شیر ہے بیگل کا شیر ہے سیرے آل میں دل رات لیں ہم یہ جو دل کی دنیا ہے اس سے در حقیقت راطر ہے ورنہ ہوباب پانی کا بل بولا سرے اگر بغریباں سروور دریاس سرے اگر بغریبا خرو برد دریا وہ تو اس وقت تک ہے الگ اس سے کہ جب تک یہ اپنے اندر جھانکتا نہیں ہے है جو ہے بلدلا جو ہے پانی کے اوپر اٹھا ہوا دریا کے اوپر اگر اپنے سر کو گری گاہ کے اندر برا نیچے لے جائے تو دریا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری تصویر کی ہے لیکن یہ سمجھان بات بتانے کے لیے کہ ہم جو اس سے الگ ہیں صرف اس لیے ہے کہ اپنے خرچ کو ذرا اپنے گرے میں نیچے نہیں لے جا ہم اس کو اونچے رکھتے ہیں تو باہر کی دنیا جو ہے اسی ہم پیار کرتے رہتے ہیں اگر اس کو ذرا سا نیچے لے جائیں بھیا تو حیضی ساری شاید لیکن یہ ہے ان لوگوں کا انداز اس شاعری کو اگر آپ ذرا ساری منتوی دنیا کے اندر لے آئے تو اس کے خلاف بالکل اجا ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہوباؤ اٹھا تھا پانی میں پرپوشنل کمی آ گئی تھی یا نہیں یہی بات ہے لوجک بتاتا ہے اسی طرح سے یہ جو اس نے کہا ہے کہ شع آفتاب اگر سو بھی وہاں سے نکل آئے نتائ آفتاب میں کمی نہیں آتی سائنٹیفکلی رانگ ہے یہ غلط ہے یہ منتق میں ہم لے آئے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ منطق میں آنے کی بات ہی نہیں ہے تم اس کو سمجھ ہی سکتے سارے. کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے لیکن دلیل ان کی یہ ہے اس لیے کہتا یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ یہ ٹائم لیس ڈیوریشن لیس ٹائم ڈسمینس لیس اسپیس یہ مل جائے کیونکہ تو نے عدم کے متعلق کہا تھا کہ و سما اس نے کر دی مسفر اس نے کیا اس سے ان کا کرا گیا تو نے جب کہا تھا کہ مجھے بلاؤ میں جواب دوں گا تمہیں تو تو تائم اینڈ اسپیس کے ویژن نہیں ہے میری آواز تم تک کس سے پہنچے گی اگر وہ ٹائم اینڈ اسپیس کے رہے گی تو کہتا چاہے میں جواب دوں گا میں جواب تمہارا کس طرح سنوں گا اگر یہی میری سینس پرسپشن نہیں تھی پر. اس لیے اس سے یہ نظر آیا کہ یہ امکان ہے اس چیز کا کہ یہ سینس پرسپشن سے اب اب بھی ہمارے پاس ایک سورس آف نالج ہے وہاں پہنچنے کے بعد تیرا چہرہ میرے سامنے بے نقاب آ سکتا ہے اگر کہ ان آنکھوں کے سامنے تو قرآن میں جو کہتا ہے نہیں آ سکتا اس لیے میرے سامنے بے نقاب ہونے سے دریغ نہ کر سو شعائیں بھی آفتاب سے نکل آئیں ٹیڑا ٹیڑا کاٹا بیٹھے یہاں تک بھی یہ مناجات کے ہم نے ایک دو تین بند مناجات کے ختم کر دیے اس کے بعد ہم آئندہ بدھ کو اگلے بند لے لیں گے اور میں سمجھتا ہوں مناجات ختم ہو جائے گی آج کی یہ تیس بتیس والا جو جاوید نامہ ہے اس کے تیسرے سفے کے اوپر کے تین شیروں کا آیا ہے اس کے بعد ہم بھاگے ہیں جو اس قدر تزادات اور کنفلکٹ آتے ہیں اس سے واقعی انسان کے ذہن میں کچمکش پیدا ہوتی ہے تو اس سے ہم نکلیں کیسے نکلنے کا راستہ بہت آسان ہے اقبال نے اپنے سب سے پہلی تصویر کے سب سے آخر میں یہ چیز کہی ہے اتار و رموز میں رموز کے آخر میں کہ میں نے جو کچھ کہا ہے قرآن سے کہا ہے اگر میں نے قرآن سے باہر ایک حرف بھی کہا ہو تو مجھ پر یہ لانس مجھ پر یہ گرفت میری یہ سزا میری یہ سزا اور اگر میں نے قرآن کے مطابق یہ کہا ہے تو اس چیز کو تو قبولیت آما کرنا خود اقبال کمیٹڈ ہو گیا اس چیز پر کہ اس کا کلام جو ہے اس کو پرکھنے کی کسوتی کیا ہے وہ قرآن ہے ہم جب اپنے خیالات کو بھی قرآن کے سامنے پیش کرتے ہیں ہم اقبال کے سارے کلام کو بھی اس کے سامنے پیش کریں گے جس کی اسی تائید ہمیں وہاں سے ملے گی ہم یہ کہیں گے کہ یہاں وہ صحیح بات کیا گیا ہے جہاں اس کے خلاف جائے گی بات ہم یہ کہیں گے کہ اپنی کمٹمنٹ کے ہی مطابق یہاں اس سے سہب ہو گیا ہے بات کو سمجھا نہیں ہے اقبال پیغمبر نہیں ہے کہ اس کے ہر لفظ سے ایمان لانا جو ہے کو صحیح تسلیم کرنا ہمارا جزو ایمان ہے اس نے فکر کو پیش کیا ہے اس کا اتفاق سے ہم نے جہاں تک پیغام کا تعلق ہے اقبال کے وہ جو میں نے دیکھا ہے وہ سارا قرآن کے مطابق ہے اس کے حقائق یا مابیاد الطبیعیات جو کی رہی نا اس میں آ وہ دوسری طرف نکل گیا ہے اس لیے اس مقام کے اندر ہم اس کو قابل عقب بھی سمجھتے ہیں پیغام اس کا اس دور کے اندر صحیح قرآن پیغام ہے اور یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے اس زمانے اور اس دور کے اندر تو یہ چیزیں جب ہمارے سامنے آتی جائیں گی اس میں بھی تو ہم دیکھتے جائیں گے قرآن کی جب ہم نے وہاں مجلس قلم درانے اقبال تراچی میں جو رکھی تھی وہ عبدال بہاب اضران کشن کے سفیر اس میں اسی قسم کی مجلس ہماری ہوتی تھی تو اس میں یہ چیز جو تھی یہ رکھی تھی عبد المحاب کے ساتھ وہ تو کسی دوسرے وقت میں کہوں گا عرب کروں گا کہ ان کو اس مقام پر لانے کے لیے مجھے کتنا وقت لگا تھا لیکن جب آ تھے ہم تو پھر بڑی پورکیت پور مجلس ہو گئی تھی کیونکہ اس وقت پھر جب آتا تھا اقبال کا کوئی ایسا مقام جہاں ہماری وصیت کے مطابق وہ قرآن کے خلاف کہہ گیا ہے اور میں یہ عرض کرتا تھا کہ یہ یوں قرآن کے خلاف ہے اور یہ وہ آیت ہے اس قدر وہ مشاش ہو جاتے کے کھیتی ہے اس کو دیکھ کے وہ اس قدر شاد رنگ ہو جاتے تھے وہ قطیر صاحب اور پھر اس کے مطابق وہ ترجمہ کرتے تھے ورنہ پہلے ان کو بھی ان سے اتنی عقیدت تھی کہ شروع میں جب میں نے یہ چیز کہی کہ اقبال کی تضاد ہے وہ اکسان، اکسان، اکسان اس قرآن کے انقلاب چلا جاتا ہے وہ تو صاحب بکھر کے میرے نے پوچھے پڑ گئے میں نے سمجھ لیا کہ یہ محبت کا تقاضہ ہے پھر اس کے بعد کیونکہ وہ شخص بہت اونچا تھا علمی اعتبار سے اور سینے میں بڑی خوشحد تھی اس کے لیے تو جب یہ چیزیں آئی ہیں اور وہ بڑی دلچسپ داستان ہے جب میں سناؤں گا تو پھر ہماری کہتی ہے کہ یہ چاہیے کہ جو ہی کوئی چیز آئی اور میں نے یہ کہا کہ قرآن کی اس آیت سے یہ خلاف ہے اس نے فوراً اس کو ایکسپٹ کیا کہ یہ کہتے ہیں اور اپنے ترجموں میں اس نے وہ چیز کہی جو قرآن کہتا تھا اور نیچے نوٹ میں دے دیا اس مقام پہ میرے شیخ نے وہ ہمیشہ یہ لکھتا تھا مجھے میرے شیخ نے یہ بتایا کہ قرآن کی صاحب کے خلاف ہے اور مجھے چیز ہے یہی جی کچھ ہم اس میں کریں گے ہمارے لیے تو راستے بڑے آسان ہیں جیسے مشکل کیا ہے ہم یہ سارا فلسفہ لیں گے ہم یہ ساری جتنی چیزیں اس نے بیک گراؤنڈ میں بیان کی ہیں سب چیزیں لیں گے ہم اس کے ہاں کا جو پیغام ہے اس کو بھی لیں گے اس میں جہاں کوئی چیز ایسی آئے کہ جی قرآن کے خلاف ہے یا متقدمین میں سے جن جن کی بھی کی نظریات اور تقاضات اس نے بیان کیے ہیں وہ بھی جہاں قرآن کے خلاف آئیں گے ہم وہاں بھی پستاد کر دیں گے کہ یہ بھی قرآن کے خلاف آ جائے کس طرح سے ہم آگے چلے جائیں گے اس کے